اگلی غلط فہمی ہے نمبر سات بس سیدھی سی بات ہے ہم سبب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے ہمیں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا جو سبب ہمارے ہاتھ میں جو ذریعہ ہمارے ہاتھ ان کو استعمال کر کے ہم جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت فرمائے گا ہمیں یقین ہے آج نہیں تو کل سے ہی زیادہ وقت تو لگتا ہے یہ دو دن کی بات نہیں کہ دو دن مفت مل جائے گی چل اس کے جواب میں میرا ایک سوال ہے جہاد آسان ہے یا امر بن معروف آسان ہے جہاد آسان ہے یا امر محروف نے ادمکر آسان ہے اکبندی کی بات ہے امر بن محروف آسان ہے امر بن معروف نے حضملکر کا طریقہ جو نبی اکنے اس واسطے نے بیان فرمایا وہ کیا ہے کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو کیا کرے ہاتھ سے روکے نہیں روک سکتا زبان سے روکے نہیں روک سکتا دل سے اسے برا سمجھے اگر منکر کو تبدیل، ہاتھ سے تبدیل کرنا ناممکن ہو یا استفایت نہ ہو برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کیا کریں گے زبان سے آج کے دور میں جو لوگ منکر کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ منکر کو ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاد کو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ بھی کافر کے خلاف تو ہو سکتا ہے یہ عام سی بات ہے ایک چیز بہت مشکل ایک چیز آسان ہے آج امت میں ہاتھ سے کسی کو روکے کے دو سگریٹ پیرو رو دکھاؤ شراب پیسے ہاتھ سے روکے دکھاؤ نہیں کر سکتے ہاتھ سے نہیں کر سکتے جب ہاتھ سے اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتے تو دوسروں کو تم کیا سدھارو گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب کا ہے اور سبب شرعی جو ہیں انہی کے ذریعے سے صحیح بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالی پہ بشرط یہ کہ سبب جو ہے ذریعہ جو شرعی ذریعہ ہو آپ کے اپنے بنائے ہوئے طریقے نہ ہو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ذریعے نہ ہو اور جو کچھ آپ آج کر رہے ہو وہ شرعی سبب نہیں ہے پہلے بیان ہو چکا ہے خود کش حملہ شرعی دل نہیں ہے آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ خود کہ ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے طاقت ہوتی تو آج خود کش حملے نہ ہوتے قواز دیکھیں کال میں خود کش حملے کی خود نشانے خود اقرار زبان سے کرتے ہو ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے ہم کمزور ہیں تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں میرے بھائی خودکشی حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں خودکشی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے ممکن تبدیل نہیں کر سکتے زبان سے کرنا جانتے ہیں اسے سے پوچھو جو آج خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے جس کو میدان جہاد سمجھتے ہیں میدان جنگ سمجھتا ہے اسے پوچھو کہ جب کوئی شخص قبر کا طواف کر رہا ہوتا ہے کیسے اسے منا کرنا چاہیے دلیل کے ساتھ زبان سے تو روکنا ہے نا ہم ہاتھ سے تو نہیں پکڑ سکتے اس کو اس قبر کو ہاتھ سے تو نہیں توڑ سکتے نا اچھا زبان کا درجہ تو ہے نا دوسرا یہاں پر آخری بات پہ عمل ہوتا ہے دل سے تو برا سمجھتے ہیں ہم لوگ دل. دل سے تو برا جانتے ہیں نا وہاں پر ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بھی منکر ہے یہ بھی منکر ہے یہ گھر کا منکر ہے وہ باہر کا منکر ہے وہاں پر होता है ہوتے یہاں پر دل استعمال ہوتا ہے دل سے برا سمجھتے ہیں زبان سے جانتے کیوں نہیں ہو سکتا بےچارے جانتے نہیں ہیں میرے بھائی جہات کے لیے سفر ضروری ہے نا یہ جی حقیقت میرے والد گزارش ہیں ان بھائیوں سے جہاد کے لیے سفر ضروری ہے تیمم کا طریقہ ان سے پوچھے تیمم آتا ہے تیمم نہیں آتا ہے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے مکلف مسلمان پر فرض ہے جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل زندہ ہے حرکت نہیں ہے نہیں ہے جس میں نماز فرض ہے اور میدان جنگ میں بھی نماز فرض ہے سوات الخوف پڑھنا آتی ہے بس ہم مجاہد ہم جہاد کرنا جانتے ہیں یہ اسباب شرعیہ نہیں ہے سباب شرعیہ یہ ہے جو نبی کریم سسن صاحب اکرام میں اختیار کیا تھا یہ اسباب شرعیہ ہیں یہ وہ ذریعے ہیں جنہیں شرع ذرائع کہے جاتے ہیں خود کش حملہ اچانک حملے کرنا مسمان کو قتل عام کرنا افراتفری بد امنی پیدا کرنا بچے عورتیں جوان نا مسلمانوں کو بچ رہے ہیں بچے عورتیں اور بوڑھے نہ مسلمانوں کو بچ رہے ہیں نہ کافروں کے بچ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کون سے کافر مسالمین نہیں جو محاربین ہیں جہاد کرو اللہ تعالی کے راستے میں لیکن یاد رکھنا کبھی کسی بچے کو قتل نہ کرنا کبھی کسی عورت کو قتل نہ کرنا کبھی کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا کبھی کسی اس بزرگ کو قتل نہ کرنا جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہو یعنی جو جنگ میں شریک نہ اسے قتل نہ کرنا یہ رحمت ہے یہ شرعی ذریعہ ہے شرعی سبب ہے آج آپ لوگ کہ ان کارروائیوں سے تو کوئی بچ نہیں رہا نہ بلڈنگ بچتی ہے نہ اس میں چوہے بچتے ہیں انسان تو دور کی بات ہے ایک بلاسٹ ہوتا ہے کہیں تک اس کا اثر جاتا ہے یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے یہ وہ سبب نہیں جسے تم شرعی سبب سمجھ رہے ہو پہلے اسباب شرعیہ کو سمجھو پھر تم صحیح اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے جہاد کر سکتے ہو ورنہ اسے کرتے رہو گے اور تمہیں کچھ ملنے والا نہیں اور نصرت کی بات جہاں تک ہوتی ہے یاد رکھیں نصرت آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اس کا طریقہ بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہمیں صحیح حدیث میں بھی ملا ہے نمبر ایک امتحان پہلے امتحان کو پاس کرنا ہوگا اور یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ خیر میں بھی اور شرط دونوں میں ہوتا ہے یہ نعمتیں بھی امتحان ہے جتنی نعمتیں آج ہیں اور یہ مصیبتیں بھی امتحان ہے دونوں سے گزرنا پڑے گا نمبر دو تمحیس امتحان کے بعد تمحیص ہوتا ہے کہ کس نے اللہ تعالی کے لیے حقیقتاً اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اور اسی میں نمایاں ہوتے اہل ایمان اور اہل بدع اہل ایمان اہل نفاق اہل سنت اور اہل بدع اسی میں نمایاں ہوتے الگ الگ ہوتے ہیں تیسرا درجہ ہے التمکین تمکین غلبہ جب اہل ایمان بچ جاتے ہیں نا امتحانوں کو پار کر کے اور اپنی ہوا نفس کچھ نہیں بچتی نا بیچ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دیتے ہیں سب کچھ اللہ تعالی کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمکین دیتا ہے غلبہ دیتا ہے پورے اس وقت ہوتا ہے جب مومن خالص بچ جاتے ہیں اور اگر ان میں سے تھوڑے سے ایسا بھی ہو جو کم ایمان ہو تو پھر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یعنی بعض کم لوگ اگر تھوڑے سے ایسے بھی ہوں جن کا ایمان کم ہو تو ان کا پھر کوئی اثر نہیں رہتا ہے. جو غلب ہوتے ہیں کا ہوتا ہے شاد ناظر کا کوئی بات نہیں ہوتی کوئی ش... حکم ش... ش... میں نہیں ہوتا شاد و نادر کا اور اسی سے عزت اور نصر اور غلب اور فتح ہوتی ہے اب پریکٹیکل اگر صحابہ کرام کو دیکھیں مصیبتیں ہی مصیبتیں شروع کے وقت میں تکلیفیں پھر تھوڑا سا خیر آیا اس خیر میں بھی امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کا نام لے کے صحابہ کرام میں سے جنت کی بشارت بھی اشارت دی خیر ہے کہ نہیں سب سے بڑا خیر ہے جنت ملنے والی ہے اور گواہی کون دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کیا ان میں سے ایک شخص بھی اس خیر کو سننے کے بعد بڑا امتحان ہے یہ پیچھے ہٹے جنت جنت مل گئی اب جہاد کیا کرنا ہے جنت مل گئی اب نماز کیا پڑھنی ہے جنت مل گئی ہے اب خیر کے عمل کیا, کیا کرنے ہیں اللہ کے قسم سب سے آگے ہوتے تھے یہ دس سب سے آگے ہوتے تھے کیوں امتحان ہے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور آہستہ آہستہ پھر گسیبتے آئیں پھر پتہ ہی کہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تھا پھر شر ہے پھر خیر ہے پھر شر ہے اسی کشمکش میں زندگی ساری گزار دی اور آخر میں کیا رزلٹ نکلا تمحیص اہل ایمان نمایاں ہو گئے اہل نفاق نما ہو گئے اہل حق الگ ہو گئے اہل باطل الگ ہو گئے جب یہ ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تمکین دی نصرت دی اور عزت دی آج ہم اگر اسی راستے کو اختیار کریں زندگی میں خیر اور شرط موجود ہے میرے بھائیوں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے کبھی خیر ملا نہیں اور کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی شر ملا نہیں نعمتیں بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں خیر بھی اور شر بھی یہ زندگی کے دونوں حصے ہیں دونوں میں کیا ہم نے اس کو امتحان سمجھ کر اپنے آپ کو اپنی ذرا کے سپرد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فہم بردار ہیں کیا ہم سرا تمستقیم پر چلنے والے ہیں اپنا محاسبہ کریں اگر ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے اگلا سٹیپ جو ہے تمہیں اس کا ہے یاد رکھیں اور شدت ہوگی پھر اس میں بھی اس میں بھی دعوے کی بات نہیں ہے اور پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ہی کامیابی ہے کامیابی آج کیوں نہیں ہے اس سے پہلے جو دو سٹیپ ہیں اس میں ابھی گڑبڑ ہے اس میں خلل ہے کہیں نہ کہیں دیکھو کہاں پہ اس کو دور کرو کامیابی کامیابی ہے عزت عزت غلبہ ہی غلبہ ہے یہ ہے وہ سبب شرعی جو اپنانے چاہیے پھر اللہ تل بھروسہ کرو جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا آج کے درس میں اتنا کافی ہے سبحان نقل و حملی کشد اللہ